میں ایک اور سوال ہے غروب کہ فی جی شریف میں کہ سرکار علیہ صلاحت السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا یعنی اللہ کے جو نبی ہیں یا اللہ کے جو رسول ہیں وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی حیات ہیں تو کیا اسی طرح اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو بھی اللہ نے ان کے جسموں کو بھی زمین پر حرام فرما دیا ہے اور اسی طرح جو میز بندے ہیں جو متعی اور پرہیزگار ہیں جو خوف خدا والے ہیں جو آشف رسول ہیں کیا ان کے جسموں کو بھی اللہ تعالی زمین پر حرام فرما دیتا ہے اور وہ بھی دنیا سے خدا فرمانے کے بل حیات رہتے ہیں براہ مہربانی تفصیل سے جواب فرمائیں جزاک اللہ خبر رضا بھائی انبیاء کے بارے میں تو نصوص ہیں شہداء کے بارے میں بھی نصوص ہیں تو یہ جو حدیث آپ نے پیش کی اس کی ایک طرف جو ہے ہے نے انہیں نوادر الرسول میں نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ معزن امبیا اور معرآن پاک کی تعلیم دینے والا طالب علم اور حاکم جو عادل حاکم تو یہ سب سبھی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ان کے اجسام بھی قرآن کبور میں محفوظ رہتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہے بہت سارے اولیاء اظام کے جو ہے اجسام اور صحابہ اسلام کے سامنے مقدسہ کبور میں محفوظ رہے لوگوں نے دیکھے ابھی یہ ایک مہینہ شاہبہ کراچی میں عبد الرحید کا دحمت اللہ کا جس میں مقدسہ تین سال کے بابر جو ہے وہ ظاہر ہوئی وہ بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی تو بالکل ایسے جیسے آج ہی انہیں لٹایا گیا ہے نہ کپوں کو جسم کو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بھی جو ہے قبر جو ہے وہ عزت کرتی ہے حضرت بھائی دو سوالوں سے ایک سال پر آ گئے ہیں آپ کی ہیں ایک سال سے آدھے سال پر قد آتے